السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ آپ okay. لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے مجھے لگ سے میسج کر دیں شاید مجھے گروپ کا میسج نہیں ملنا الله تعالى علم عمل مترقيه تفرم. <تصفيق> चलिए الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل اسماء الاشاره ما وذي على على مشار الى وهي خمسه الفاظ لسته معان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 پانچواں جو ہے وہ کیا ہے مشترکہ ہے یعنی جمع کا سیغا جو ہے جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع مانس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ پانچ لفظ ہیں شارہ کے اور کتنے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں چھ لوگوں کے لیے یعنی مانس کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی اچھا جی پھر کبھی کبھی ان اسمایہ اشارات جو کہ پانچ ہیں ان پر ہا تمبی وغیرہ کی ذکر کی جاتی ہے جیسے آپ ذا کے حاضر پڑھتے ہیں آپ لوگ تو اس میں اشارہ جانتے ہی حاضر کے ذریعے سے ہیں لیکن اصل میں جو اس میں اشارہ ہے وہ ذا ہے وہ حاضا نہیں ہے ہا تمبیر کے لیے ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے نا تو ہا تمبیر کے لیے تو کبھی کبھی ان پر ہا تمبیر کے لیے آتی ہے جیسے ہا اولا اے ہا جا ہا جی وغیرہ وغیرہ ٹھیک اس کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کاف ضمیر خطاب کی ذکر کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے زا کا زالے کا زانے کا تل کا تانے کا وغیرہ وغیرہ تو زا کا زکما زاقم زا کے زا تو کبھی کبھی ان کے ساتھ آگے کاف ضمیر کی بھی لگائی جاتی ہے تو اب دیکھیے ذرا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 تا ہے ٹھیک ہے زا کا زا تا کا تا تا کے تا تا کنا تو اس طرح پانچ پانچ کردانے آگے خود پانچ پانچ جو ہے خود بخود بنتے جائیں گے ایک واحد مذکر مخاطب کا تصنیہ مذکر مخاطب کا پھر جو مذکر مخاطب کا پھر اس طرح واحد منس مخاطب کا اور تصنیہ منس مخاطب کا اور جو منس مخاطب کا اب پھر ایک سیغہ کم ہو جائے گا ان میں کاف کا کیونکہ کما کما کی جو ضمیر ہے تصنیہ کی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 فصلون اسما الشار کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس بات کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ درالت کرے اعلیٰ علیہ مشار پر کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر درالت کرے وہی اخمسط و الفاظ لفت تعان پانچ الفاظ ہیں چھ ماہنی کے لیے بتا سکتے ہیں رول نمبر پانچ, کہ پانچ کے پانچ الفاظ ہیں چھ کے لیے کہ کون ایسا لفظ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر جی ایسا لفظ کون سا ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائیے جی پاگل کسنیا کہہ رہی ہے جمع کا سیغ ہے جمع کا سیگا ہاں الا جیسے ٹھیک ہے نا الاح جمع کا سیغ ہے جو جمع مانس کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے وہ آگے کاف سے میرے والا وہ الگ ہے خیر آپ نے بھی محسوس ہے اعتبار سے ٹھیک کہا ہے چلیے تو پڑھیے خم سا تو الفاظ پانچ الفاظ ہیں لیکن چھ ماہنے کے لیے وزرے کا وہ کون کون سے ہیں اچھا نمبر ایک ذا لذکرے ٹھیک ہے جی ذا مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے اور اسی طرح زانے اور زین ٹھیک ہے زانے اور زینے لسنا زانے حالت رفیع میں ہے اور زین جو ہے حالت نصبی اور جرزی میں ہے یہ مص مصنح تسنیہ کے لیے ہے تسنیا مذکرے کے لیے تو ذا جس کو آپ حاضہ اور حاضر پڑھتے ہیں یہاں زانے اور ہا زئی میں پڑھتے ہیں تو واحد مزکر اور تصنیہ مذکر کے یہ سیکھے واحد مزکر کے لیے اور جانے اور مذکر کے لیے اچھا وتا وتی وضی وتےح وز یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ وتی وزی لنس یہ سارے کے سارے کیا ہیں منس کے لیے ٹھیک ہے جس کو آپ لوگوں نے پڑھتے ہیں ہات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 و اے بال مدی و القصرے علیف مدہ کے ساتھ الا پڑھے یس علی علیف مقصورہ کے ساتھ صرف اولا پڑھیں بس دونوں کس کے لیے آتے ہیں جمع کے لیے آتے ہیں جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مانس کے لیے بھی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں سمجھ میں آگے کل کہ پانچ کیا ہیں اسمائی اشارہ ہیں چھ معنی کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں کے مال ہوتے ہیں پانچ اسماعی اشارہ چھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک واحد مذکر کا نمبر دو تسنیا مذکر نمبر تین واحد مانس نمبر چار تسنیا مانس اور نمبر پانچ جمع مذکر اور اسی طرح نمبر پانچ جمع مانس تو پانچ کچھ کل اسمایہ اشارہ ہے استعمال ہیں استعمال ہوتے ہیں چھ ماہانی کے لیے چھ ماہ کون سے واحد تسنیا جمع مذکر کے اور واحد تسنیا جمع مانس کے تو یہ چھ ماہانی ہیں کل لیکن استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے ماشاءاللہ کس کے لیے استعمال آتے ہیں چھ چھ مانی ہیں ان کے لیے جب کے الفاظ آتے ہیں وہ کون سے یہ پانچ الفاظ آتے ہیں اچھا جی کہتے ہیں وہ کبحق کو بے, آو بے ہا لا ہمبی کبھی کبھی ان کے ساتھ شروع میں ہا امبی کی ملحق کر دی جاتی ہے کر دی جاتی ہے جی تو کبھی کبھی ہاتھ امبی کی ان کے ساتھ کیا کر دی جاتی ہے ملحق کر دی جاتی ہے داخل کر دی جاتی ہے نہ ہو ہاضا وہاں جانے وہاں الا ٹھیک ہے جی ہاضا وہاں جانے وہاں ٹھیک و يتصل باواخرها حرف خطاب اور کبھی کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب کیا کر دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے هو ايضا خمسه الفاظ لسته معان نحو كا كما كم كن اب دیکھو چھ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے نحو کا کا کا جو ہے مفتوح بالفتحه کا اب مذکر واحد مذکر کے لیے کما کسمیا مذکر کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ میں کسمیا مانس کے لیے بھی کم جمع مذکر کے لیے اور کے بالکش واحد مانس کے لیے اور کن نہ جمع مانس مخاطب کے لیے آ ہے بات سمجھ کے نہیں تو یہاں پر جو کما کسمیا کی جمیر ہے وہ کس کے لیے تو کمار زمیر جو تسنیا کی ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور منت کے لیے بھی تو لہذا یہ بھی کیا ہے پانچ زمیریں ہیں لیکن چھ آنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہتے ہیں فضالے کا خم ستوں تو یہ بن گئے کل کتنے پچیس ٹھیک ہے نا پچیس گوہے کہ اس میں اشارہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے جب ہم کاف زمیر کی لگائیں گے سب سے پہلے دیکھیں ہے کا جیسے آگے الحاصل بنظر بے خم سطن فی خم پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے ہمیں پچیس حاصل ہو جائیں گی وہی ہے وہ کیسے زاکا سے لے کر علا جا کن زاکہ سے آپ پڑھتے جائیں زا کا زا کما ذاکنا اب زاکو کو آپ چھوڑ دیجیے اس والے کو تو زاکا زا کا زاکم زا کے پانچ یہ. اسی طرح آپ زا نے کر خری ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقی کبھی پڑھتے چلے جائیں گے جیسے کہ تا کاما تا کوم تا کے تا کوما تا کن ٹھیک اور الا ایک الا ایک ما الا تو خیر جس طرح پڑھتے چلے جائیں گے تو یوں ہمیں پانچ پانچ سیے پانچ پانچ